أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نحمزه وننفيه ونفثه قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة وقتتن قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا صا ما يزرون بد خصر اللہ دن قد و بلقاء اللہ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جٹلایا حتی ادا جات ہُسا وقتاََََََََََ حتیٰ کہ جب قیامت ان کے پاس اچانک آن پہنچے گی قالو تو کہیں گے یا حسرت نا ما فرت نا ہے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی وہ ہم یکہ میرونا اوزارہ ہوں ہم اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے اعلی سا عامہ یزیرون خبردار یقیناً جو وہ بوجھ اٹھائیں گے وہ برا ہے یعنی دنیا میں وہ کوتا ہی کرتے رہے اللہ سبحانہ و تعالی کے فرامین پر عمل پیرا ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وحی الہی پر عمل پیرا ہونے میں انہوں نے کوتاہی کی آخرت کو جٹلاتے رہے آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو وہ آخرت میں اچھا بدلہ پانے کے لیے یقینا نیک اعمال کرتے اور کوتاہی نہ کرتے تو آخرت کو جھٹلانے کی وجہ سے آخرت پر ایمان اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوتاہی کی تو جب قیامت آئے گی تو قیامت والے دن پھر یہ اپنی گزشتہ زندگی پر افسوس کریں گے اور کہیں گے ہر افسوس کاش ہم یہ کوتاہی نہ کرتے قیامت کے بارے میں بلکہ اس دن کے لیے کچھ کر لیتے کمل حیات دنیا اللہ و لحب اور دنیاوی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ بھی نہیں والارت و خیر يَتَّقُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں اقلاط تَعْقِلُونَ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے یعنی دنیاوی زندگی کے بہت جلد ختم ہو جانے کے اعتبار سے اس کو الحب و لائب قرار دیا ہے کھیل تماشا دل لگی اور کچھ بھی نہیں آخرت کی زندگی وہ حقیقی زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور اس کی لذتیں ایسے ہی ہیں جیسے بچوں کا کھیل تماشا ہوتا ہے وہ وقت ہی مختصر تھوڑی دیر میں ختم ہو جانے والا سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح اللہ کے راستے میں صبح کا ایک دن صبح کا وقت یا ایک دن کا شام کا وقت دنیا و ما فی سے بہتر ہے اور جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کے برابر کمان جسے تیر پھینکا جاتا ہے اس کمان کے برابر یا اس کے کوڑے کے برابر کوڑا جو مارتے ہیں کوڑے کے برابر یا کمان کے برابر جنت میں تم میں سے کسی ایک کی جگہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے اور اہل جنت میں سے اگر کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے بھر دے گی اور اس کے سر کا دوپٹا دنیا کا معافی ہاتھ سے بہتر ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے دیکھیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں بلدار آخرت خیر یقیناً آخرت والا گھر ہی بہت بہتر ہے دن لین ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں یعنی جو کفر شرک نفاق سے بچتے ہیں اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں مگر نہ کافر کے لیے تو دنیا کی زندگی ہی بہتر ہے کیونکہ وہ دنیا میں جب اپنی منمانیاں کرتا ہے پہلے کر اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے بہلت دی ہوئی ہے فیری نہ اللہ نے ان کو بہلت دی ہوئی ہے اور آخرت ان کے لیے سوائے خسارے اور نقصان کے اور کچھ نہیں ڈرنے والوں کے لیے متقی لوگوں کے لیے کفر شرک سے بچنے والوں کے لیے آخرت بہتر ہے ولدار الحاخر تو خیر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے کافر کی یہی جنت ہے قد نعلم لا يحزنك یقینا ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بات یقین غمگین کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں فن لو کر زیبونا کا یقیناً وہ آپ کو نہیں جٹلاتے ظالمی نبی آیات اللہ جہادون لیکن ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو آپ کی قوم کے تمام لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں صادق و امین کا لقب آپ کو دیا گیا تھا لیکن جو ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ رب العالمین کے پیغامات پہنچانے شروع کیے تو ان میں سے اکثر وہی جو آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے ان میں سے اکثر لوگ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ کو نور باللہ جھوٹا کہنے لگے اب اس جو بدر عہد اور خندق کی جنگ کا ایک بہت بڑا باعث تھا بدر کی جنگ بھی اب اس کی وجہ سے ہوئی کی بھی اور خندق کی بھی اسے رومی بادشاہ ہیرتل نے پوچھا ہیرتل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم بھیجا تھا اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تو یہ اپنے تجارتی کافلے کے ساتھ ادھر گئے ہوئے تھے ابھی مسلمان نہیں تھے ہیرتل نے سوالات کیے رومی بادشاہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو اس نے کافر ہونے کے باوجود یہ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ سبحانہ خیال نہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی ہے قد نعلم لا يقولون یہ جو آپ کو جھوٹا کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کا آپ کو جھوٹا کہنا آپ کو غمناک کرتا ہے آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں فرمایا ان لازک دے گونا حقیقت میں وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے آپ کو صادق مانتے ہیں آپ کو امین مانتے ہیں آیات اللہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی وہ سچا سمجھتے ہیں کافر ہونے کے باوجود اور جھوٹا کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی وجہ سے ولا کنت ظالمین آیات اللہ جھاڈون کیون کیونکہ شخصی لحاظ سے تو آپ کو جٹلا ہی نہیں سکتے آپ کے نبوت سے پہلے چالیس سال اس بات کا ثبوت ہیں ان سے مراد دراصل وہ کفار ہیں جو بشر کے نبی اور رسول ہونے کو محال سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں کہ ایک بشر نبی اور رسول ہو یہ نہیں ہو سکتا ولاقت کل دیبت رسول پبلک یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا ما تو انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پر صبر کیا اور انہیں ازا دی گئی تکلیف دی گئی حتہ نسرو نا حتا کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی والدیلا علی کلی اللہ اور اللہ کے کلمات کو, کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں والا قدرین اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں اس آیت میں دوسرے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار نے جو آپ کو جٹلانے والا کام کیا یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں کیا آپ سے پہلے انبیا کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوتا رہا اور پھر ان انبیاء کا رسوا اللہ سبانا ہوا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ وہ انبیاء جتلائے جانے کے باوجود صبر کیا کرتے تھے صبر سے کام لیتے تھے لہذا آپ بھی صبر و استقامت سے کام لے جس طرح انہوں نے کام لیا تھا وہ علام علی اللہ اللہ کے کلمات کو کوئی جٹلانے کو تبدیل کرنے والا نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کی نصرت اور آپ کو غالب کرنے اور کفار کو مغلوب کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ کبھی وعدہ تبدیل نہیں ہوگا yes, انا للن سرو رسولانا ودینہ فلحیات دنیا ویومہ yes, کہ یوم یقوب الشحت yes, کے جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن بھی اور دنیا کے اندر بھی ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان لانے والوں کی بھی مدد کریں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے لا فدیر علی اللہ اللہ کے کلیمات کو اللہ کے واضح کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے تو اسی طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہنا اور اصولی میں نے یہ بات لکھ دی ہے یعنی اس بات کو میں نے مقرر کر دیا ہے کہ لاغلی بننا انا ورسولي میں بھی غالب آऊंगा और मेरे रसूल भी غالب رہیں گے اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں والذی ارسل رسوله بالहुदा अल्लाह वो ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا وہ دین اور دین حق دے کر بھیجا کیوں ليو ظهيرا هو علی الدین کله تاکہ اسے ہر تمام کے تمام ط ادیان پر غالب کر دیں تو یہ وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا لہذا آپ اطمینان سے رہیں اللہ تعالی کی باتوں کو, کو کوئی نہیں بدل سکتا جس طرح انہوں نے یعنی سابقہ انبیاء نے صبر سے کام لیا استقامت کا مظاہرہ کیا آپ بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اپنی دعوت پیش کرتے رہیں اور کسی بے چینی کو اپنے اندر راہ نہ پانے دیں یقیناً آپ بھی اسی طرح اللہ رب العالمین کی نصرت سے ہم کلار ہو گئے جس طرح پہلے انبیاء کو ہمکرار کیا گیا تھا وہ ان کا نقاب کا ارادہ اور اگر آپ پر ان کا منہ پھیرنا گیران گزرتا ہے فن استطاح ان تبدہ ہو یا نفا تو اگر یہ کر سکتے ہو کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرو اوسل منفا یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالو فتح طیا تو او پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو لاؤ مطلب اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ زمین میں سرنگ کھود کے یا آسمان میں سیڑھی لگا کے کوئی نشانی ان کو لا کے دکھا سکتے ہو تو کر لو بلو شاہ اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہ علی جمعہ تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا فالا تو آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے جٹلانے کی وجہ سے جو دلی تکلیف پہنچتی اور دل شکنی ہوتی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بے رخی اگر بہت زیادہ ہی آپ پر شاخ گزرتی ہے گرا گزرتی ہے تو زمین میں سرنگ نکال کر یا آسمان میں سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر آپ کوئی موزہ لا ان کو اسلام قبول کرنے پر آبادہ کر سکتے ہیں تو آپ ایسا بھی کر کے دیکھ لیجئے مطلب یہ ماننے والے نہیں ہیں محض بہانے بنانے والے ہیں لیکن چونکہ یہ کام آپ کر بھی نہیں سکتے کہ ان کو وہ ایسا کہیں سے زمین کے اندر سے یا آسمان کے اوپر سے لا کے آپ ان کو دکھا دیں اور پھر ان کو ایمان والا بھی بنا دیں یہ مان بھی جائیں یہ کام آپ چونکہ کر نہیں سکتے تو لہذا رنجیدہ ہونے کا کبیدہ خاطر ہونے کا پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے آپ اسے ہم پر چھوڑ دیں اور اب پورے اطمینان کے ساتھ اپنا کام کریں آپ کا کام ہے درد دینا آپ درد دیتے رہیں کفار کس طرح کے موجات کا تقاضا کرتے ہیں آپ کو اس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کرتے رہیں جیسے جیسے موجات بھی مانگتے مانگتے رہیں آپ ان کے ان کی ڈیمانڈوں کی پرواہ نہ کریں وغیرہ کافروں کی تو عادت ہے کہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرو تو وہ ڈو مور کا نعرہ لگاتے ہیں اور کرو اور کرو یہ کبھی رکتے نہیں آپ پریشان نہ ہوں فکر نہ کریں یہ ہدایت دینے کا کام یہ اللہ تعالی کا ہے موجنا دیکھے بغیر بھی ایمان لانے والے لے آتے ہیں اور نہ لانے والے موجود دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اس لیے کہا والا اللہ جامع یعنی اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی موضاء لا کر دکھانے سے یہ جی لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے ہدایت پر آ جائیں گے ہدایت تو سراسر اللہ تعالی کی مشیت پر موقف ہے آپ کے عظیم میں پیغام پہنچا دینا ہے تو اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں اور لوگوں کے ایمان نہ لانے پر غم اور افسوس نہ کریں کہ اگر اللہ کی حکمت ہوتی کہ سب ایمان لے آئیں تو اللہ تعالی کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا بلکہ اللہ کی حکمت ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائیں اور کچھ لوگ ایمان نہ لائیں تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان جو فرق ہے جو امتیاز ہے وہ قائم رہے اگر اللہ تعالی سب لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا تو پھر اختیار دے کے آزمانے کا جو سلسلہ تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا اللہ نے اختیار دیا ہے جو چاہتا ہے شکر گزار بنے جو چاہتا ہے نہ بنے جو چاہتا ہے ایمان لے آئے جو چاہتا ہے کفر کرے اور اس اختیار کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے تو لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے اللہ تعالی کی مشیت و تقدیر اور اس کی مصرحتوں پر ایمان رکھ کر آپ تسلی حاصل کریں پریشان نہ ہو مایس تجیب الدین یس مانگنا یقیناً قبول صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں جو سنتے ہیں وہی لوگ بات کو قبول کرتے ہیں ول موتا یا اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردوں کے اشاب قرار دیا ہے کہ جن کو جتنا بھی پکارا جائے وہ کوئی جواب نہیں دیتے مردے کو جتنی مردیں آوازیں مارے آوازیں دیں کچھ نہیں جواب دے گا یعنی ان کفار کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور ان مردوں کو اگر عقل آئے گی تو اس وقت ہی آئے گی جب اللہ ان کو دنیا سے گا اور ان کا مقاصبہ کرے گا موت آنے کے بعد ان کو عقل آئے گی لیکن اس وقت کی یکل ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی باقاع اور انہوں نے کہا لو لا رزیلا علیہ کہ اس نبی پر کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی کہہ ان اللہ, ان آیا اللہ تعالیٰ آیت یعنی بڑی نشانی نادل کرنے پر قادر ہے لَا لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان جانتے نہیں ہیں علم نہیں رکھتے لایا لمون منکرین نموت یہ شبہ بھی پیش کرتے تھے اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نشانی دکھائیں کوئی معجزہ دکھائیں ایسا معجزہ ہو کہ جسے دیکھ کر ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے آنے والا رسول ہے ایسا کوئی موجا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ موزے عطا کرنے پر موجے نازل کرنے پر قادر ہے مگر اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اگر ساتھ کھلی نشانی آ جائے جس طرح صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی عطا کی تھی لوگوں نے ان کی کوچے کاٹ ڈالی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہ کر دیا تو اللہ کی حکمت اور مصنحت یہ ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی واضح کھلی نشانی بھیج دی جائے اور پھر ان کی مدت محلت ختم ہو جائے تو فوراً عذاب آ جاتا ہے اللہ کی رحمت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں فَمَا مِن فِي الارض وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ یقیرو بھی جناخی اللہ <أَنثالُكُم> زمین میں نہ کوئی چلنے والا جانور ہے اور نہ ہی کوئی اڑنے والا یتیر جناخی ہی جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے اللہ اممن انسالو مگر تمہاری طرح ہی وہ امتیں ہیں ما فرت نا فل کتاب ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی سنما علا اور بھی پھر وہ اپنے رخ پر رخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے یعنی زمین پر چلنے والا کوئی جانور کوئی دو پروں سے اڑنے والا پرندہ سب تمہاری طرح امتیں ہیں جس طرح انسانوں کی امتیں ہیں اسی طرح یہ بھی امتیں ہیں تو پرندہ ہو یا جانور سبھی امام حکم تمہاری طرح وہ لوگ وہ پرندے یا وہ جانور پیدا ہوتے ہیں پھر بچپنا گزارتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں جوانی کو پہنچتے ہیں پھر کمزور اور بوڑھے ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں تمہاری طرح ان کا پیدا کرنا ان کے روٹی روزی کا سامان کرنا تمام ت ضروریات ان کی پوری کرنا اور ان کی مصلحتوں کا اہتمام کرنا سب اللہ رب العالمین کے ذمے ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مصلحتوں کا خیال رکھتا ہے تو اسی طرح ان لوگوں کے مطالبے کے مطابق نشانیاں اور بوجھ ذات اگر نازل کرے تو یہ اللہ کی مصلحتوں کے خلاف ہے لہٰذا اللہ تمہارے متعلق بھی مصلحتیں ملخوذ رکھتا ہے جانوروں کے بارے میں مسالح کا اللہ نے لحاظ رکھا ہے تو انسانوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ مصالح کا لحاظ رکھتا ہے ما من ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی یہاں پر کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے یعنی سارا کچھ لوح محفوظ میں ہم نے درج کر رکھا ہے اور لوح محفوظ مخلوقات کے تمام تر احوال پر حاوی ہے تمام تر مخلوقات کے ہما قسم احوال اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے لوح محفوظ میں درج کیے ہیں کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کے بیان میں کوئی کمی رہ گئی ہو صحیح بخاری میں ہے سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم خشک ہو چکا ہے اس پر جو تم کرنے والے ہو یعنی جو جو کام تم نے کرنے ہیں قلم وہ بھی لکھ کر خشک ہو چکا ہے وہ سارا کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے اور اگر یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید لیں تو پھر اس کا مانا ہوگا کہ دین کے تمام تر اصول بنیادی امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب میں بیان فرما دیے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں باقی رہا اس کی جزئیات کو بیان کرنا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے وہ اپنے قور سے اور اپنے عمل سے اپنی تقریرات سے وہ اس کو بیان فرما دیتے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا علیہ کا علیہ کل ہم نے کتاب آپ پر جو نادل کی ہے وہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کو اللہ سبحان العالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لائیں جس سے منع کریں اس سے وہ رک جائیں ماں آتا رسول فہدو ہوں فنتا تو قرآن اور حدیث میں کوئی بھی بات ایسی نہیں جو بیان نہ کی گئی ہو الکتاب سے مراد قرآن اور حدیث دونوں بھی ہو سکتے ہیں تو قرآن و حدیث میں ہر شہ کا بیان آ گیا ہے سما اللہ ربی شار پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے یعنی کفار کو متنوع کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کے کسی جانور یا پرندے کے حالات سے ناواقف نہیں ہے جو بھی وہ کرے گا اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا تو تم اپنے بارے میں یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ تمہیں تمہارے امال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا تمہیں بھی تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عید الحشو جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن وہ عید الشی جنگلی جانوروں کو درندوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کا بھی قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا اگر جانوروں کا حساب ہوگا تو انسانوں کا بل اولا ہوگا سیدنا ابو نبو رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے ہی مسلم میں ہے کہ حقداروں کے حقوق ضرور ادا کروائے جائیں گے ہٹا کے سینگ والی بکری نے اگر کسی بے سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اس کو بھی بدلا دیا جائے گا بکری سے جانوروں سے حساب لیا جا رہا ہے انصاف ہے قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ جانوروں سے کریں گے تو انسان تو طبع طریقے اولا ان کا حساب کتاب لیا جائے گا ولدینہ کدب بھی آیا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا وہ بہرے ہیں وہ بک اور گنگے ہیں پھر ظلمات اندھیروں میں ہیں میں یشا اللہ جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے مستقیم اور جسے چاہتا ہے اسے سیرات مستقیم پر راہ راست پر لگا دیتا ہے یعنی ہماری آیات کو جٹلانے والے چونکہ نہ تو حقبات سنتے ہیں بہرے ہیں قوت سماج سے عاری مطلب ہماری آیات کو سننے سے گونگے ہیں ویسے گونگے پہرے نہیں ہیں ہماری آیات کو سننے سے پہرے ہیں اور نہ ہی ان کی زبانوں سے حق بات نکلتی ہے حق بیان کرنے میں گونگے ہیں حق سننے میں بہرے حق بیان کرنے میں گنگے ہیں پھر ظلمات اور یہ کفر و شرک کی دلدلوں میں کفر و شرک کے اندھیروں میں ہیں پھرسے ہوئے ہیں تو یہ گبراہ کی دلدل میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہیوں میں رکھا ہوا ہے میں یشا اللہ دل مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے جو اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کر کے ہدایت پانا چاہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتا ہے اور جو اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کر کے گمراہی پر ہی اڑے رہنا چاہیں اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے گمراہی پر اڑتے ہیں تو گمراہ ہوتے رہیں دیجئے کیا تم نے دیکھا یا تمہارا کیا خیال ہے ان اطاب اللہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اور اتت کو مساح یا تم پر قیامت آ جائے کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے ان تم صادقین اگر تم سچے ہو بل ای تدعون بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے پیکشف ماں تدڑوں نہ پھر اگر اس نے چاہا تو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے وطن سو نہ اور جو تم شریک بناتے ہو اسے بھول جاؤ گے اس مضمون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کئی جگہوں پر بیان کیا ہے جیسے سورہ سورہ سورہ یونس وغیرہ میں یہ مضمون بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرقین تھے وہ ان کا طرز عمل کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید چونکہ انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے اور ماحول کے اثر یا آبا و اجداد کی تقلید کی وجہ سے وہ شرک میں گرفتار ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں اور غیر اللہ کو اپنا حاجت کروا اور مشکل کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور نظریں نیادیں ان کے نام کی نکالتے ہیں لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے اور پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں پھر اکیلے اللہ کو ہی پکارتے ہیں یہ ان کا طریقہ کار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرقین کا سمندر میں پھنستے کشتی گرداشت میں پھنسنے لگتی سب بھول جاتا اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں. کہتے اگر تم نے ہمیں نجات دے دی اور سفینے کو کنارے لگا دیا تو بڑے شکر گزار بن جائیں گے جب کشتی کنارے لگ جاتی پھر شرپ شروع کر دیں تو یہ ان لوگوں کا ایک بتیرہ اور طریقہ کار تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی طرز عمل کو بطور ثبوت توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جب تمہیں مصیبت آتی ہے تو پھر تم فوراً اکیلے اللہ کو پکارتے ہو تو اگر اچانک تم پر قیامت آ جائے یا اچانک اللہ تعالی کا عذاب آ جائے پھر کیا کرو گے مصیبت کے وقت تو سارے بت تمہیں بھول جاتے ہیں لات منا تزا ہوبل نائلہ وغیرہ وغیرہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں سب دماغ سے نکل جاتے ہیں اکیلے اللہ پر ہی تمہاری نگاہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہاری ملتے جائے ہوتی ہیں اسی کے آگے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اگر یہ کام ہو جائے اچانک تم پر عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے تو پھر پھر کیا کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے بل یا تدعون درون بلکہ تم تو جب بھی مصیبت میں پھنستے ہو اکیلے اللہ کو پکارتے ہو اس وقت بھی اکیلے اللہ کو پکارو گے تو لہذا اب بھی سمجھ لو جب مشکل میں اکیلا اللہ ہی تمہارے کام آتا ہے تو آسائشوں اور آسانیوں میں اس اکیلے اللہ کو کیوں نہیں پکارتے لیکن آج کل کے مسلمانوں کا حالت بڑا عجیب و غریب ہے وہ <laughs> سخت سے سخت مصیبت میں بھی اگر فریاد کرتے ہیں تو اپنے کسی خود ساختہ معبود کے آگے کوئی عبدالقادر القادر جیلانی کو پکارتا ہے کوئی باب فرید کو پکارتا ہے کوئی بہ دین کو کوئی علی حجویری کو اور کوئی شمس بریز کو پکارتا ہے اور کوئی بری سرکار کو اور کوئی کسی کو اور کوئی کسی کو ہر <laughs> کسی نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں جب مشکل میں پھنستے تھے مشرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ اللہ کو پکارتے تھے اور آج کے دور کے یہ کلمہ وہ جب مسکر میں پھنستے ہیں تو اللہ کو بھول کے اوروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں تو گویا ان کی حالت عملی طور پر ان کے ان پہلے والے کافروں اور مشرقوں سے بھی بدتر اور بری ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ